سوتے وقت تین مرتبہ مات و بہل ہی پڑھنا رات کو سونے سے پہلے کم از کم قرآن کریم کی ایک صورت پڑھنا جو بھی یاد ہو رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھنا جب بستر پر آئے تو بستر کو اپنے کپڑے کے گوشے سے تین مرتبہ جاڑیں جاڑنا اگر رات کو بستر سے اٹھ کر جائیں تو دوبارہ ایسا کریں سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا اور جو کپڑے اتارے انہیں تہ کر کے <تحجد> کی نماز پر کی نیت کر کے سونا سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے دجزیل امور کا خیال کریں دروازہ بند کرنا چراغ بجانا مشکیزے کا منہ بند کرنا برتن ڈانگ دینا خواہ صرف لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو سوتے وقت آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا اس میں بھی بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں ایسا لبس بہن کرنا سونا جس میں بےستری کا اندیشہ ہو مسواک سرحانے رکھنا جب بھی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے مسواک کرنا یہ علیحدہ ایک سنت ہے وضو میں اص مسواک کرنا علیحدہ سنت ہے اور سو کر بیدار ہونا ہو کر مسواک کرنا علیحدہ سنت ہے سونے سے قبل کنگھی کرنا تکیہ پر سونا آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں چال بری ہوئی ہوتی تھی سونے سے قبل پانی پینے کا انتظام کرنا اور بدن کو ڈھک کر رکھنا بیدار ہونے کے بعد اول اگر قزائے حجت کی ضرورت ہو تو اس سے فارغ ہو جانا پھر مسواک اور وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع آدھی رات سوتے پھر آخری تہائی رات میں بیدار ہوتے اور پھر چٹا حصہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے سوتے کبھی اس سے کم بھی کرتے یہ روزمرہ کی سنتوں کا مختصر بیان تھا جو مکمل ہو گیا اصل میں ہم نے عنوان شروع کیا تھا کہ نوری نوری کا حصول آسان طریقے سے کیسے ہوگا تو انشاءاللہ ان کے اگلے جو پوائنٹس ہیں وہ بعد میں پھر شیئر کریں گے ان